اور اسنی ازم میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر نکان پہ اور ندا ہے اور رستے کے تم را پاؤ